اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي صلى الله عليه واله وسلم وشر المورد محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> نبی وسلیم اللہ يصلون <سؤال> يا أيها آمنوا وسلموا <اللہم> محمد کما سلائی بروحیم انمید اللہ مبارک محمد <كما> <ابراهیم> <ابراهیم> <إنك حمید مجید> <اللہم> كما بارك الله على ابراهيم وعلى ال ا براهيم انك حميد مجيد امين الحمدللہ آج 19 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 167 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ اج انشاء ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 سے ان ورڈ سٹارٹ لیں گے انشاء اللہ اج یہ سورت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی پچھلی دفعہ آلموسٹ میں خیال ہے چالیس کے قریب میں نے منٹ لگا دیے سورہ الرات کی آیت نمبر 28 ایٹ پر اللہ بکر اللہ تتما القلو وہ آیت متقاضی تھی کہ ہم اس کے اوپر تفصیلا گفتگو کرتے آج ان شاء اللہ آیت نمبر 29 نائن سے ورڈ اسٹارٹ کریں گے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی 28 نمبر آئت پر الا بذکر اللہ بکر اللہ تتما القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے اللہ آمن عاملحات وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور نیک امال اختیار کرتے ہیں تو بالحم ان کے لیے خوشخبری ہے وہ معاب۔ اور ان کا انجام بھی اچھا ہونے والا ہے یعنی الٹیمیٹلی ان کو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملنے والا ہے اللہ جن آداری کا اور سلنا کا فی امتن قد خلط من قبل امم اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بھی ایک امت کے اندر رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں امتوں میں رسول آئے تتلوا ملی او ہے علئیک تاکہ آپ ان کے اوپر وہ تلاوت کریں قرآن کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی وہ یکرون برحمان جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ رحمان کا کفر اختیار کر رہے ہیں قرآن سننے کے بعد بھی اس سے پہلے بھی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور ابی تو آپ اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیں کہ وہی میرا رب ہے میرا پالنے والا لا اللہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے علیہ ہی و تو الی ہی متاب اسی پر میں بھروسہ کرنے والا ہوں اور اسی کی طرف رجوع لانے والا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی بات کوئی نہ بھی سنے تب بھی آپ نے اعلان حق جاری رکھنا ہے اور اس بنیادی دعوت کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے توقل اسی کے اوپر ہے ہر معاملے میں ہم اسی کی طرف رجوع لانے والے ہیں۔ اچھا اب یہ جو باقی کی آیات ہیں چونکہ صورت الراد کنکلوڈ ہو رہی ہے جب بھی کوئی صورت کنکلوڈ ہونے کی طرف جاتی ہے تو بہت کریٹیکل چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں اور سورت الرات کا جو مزاج ہے وہ مکی صورتوں والا ہے اور مکی صورتوں کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے عقید رسالت ہے عقید آخرت ہے اور اس میں بھی پیغمبروں کا اسٹیٹس کیا ہے اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے اور پیغمبروں میں اور اللہ میں فرق کیا ہے کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے جیزس کرائسٹ اور لوگ پیغمبروں کو اللہ تعالی کے مقابلے پہ لا کھڑا کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیغمبروں کا اسٹیٹس کلیئر کرتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جو میں چاہوں گا وہ ہوگا پلس جو لوگ شوبدہ بازیوں سے امپریس ہو جاتے ہیں کرتبوں سے امپریس ہو جاتے ہیں وہ منہ مو مانگے معذات پیغمروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا سٹیٹس بھی کلیئر کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں نا آپ ان کے سامنے سارے درائب رکھیں انہوں نے حق بات پھر بھی قبول نہیں کرنی اب یہ وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم میں ایک یونیک آیت ہے اس آیت کا مزاج ہی بالکل الگ ہے اور یہ وہ آیت ہے جو آیت بار بار ان لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے بزرگی کا معیار جو ہے وہ کشف کرامات موڈزات اور اس طرح کی چیزوں کو رکھ لی ہے کہ ماں فوق الفطرت کوئی چیزیں ہو جائیں کوئی فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والے معاملات ہو جائیں ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور فرما رہے کہ وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے جو مرضی آپ کر لیں اور ہم نے تاریخ انسانی میں دیکھا ہے قرآن اس کے اوپر گواہ قرآن سل <الْجِبَال> ج اور اگر ہم قرآن کو ایسا بنا دیتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے یہ آپ نے کئی بزرگوں کا نہیں سنا کہ پہاڑوں کو اشارہ کیا پہاڑ چل پڑے اور یہ دیوار ڈنگی ہے ایک بزرگ سن انہوں نے اشارہ کیا دیوار بھی نالے ٹوٹ پی قرآن پڑھنے سے تو یہ کچھ نہیں ہوگا قرآن نفی کر ہے اس چیز کی کہ قرآن پڑھنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کو ایسا بنایا نہیں ہے اگر قرآن ہم ایسا بنا دیتے کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے یعنی السلام تلاوت شروع کرتے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے تو گفار مکہ تو یہی گمان کریں گے کہ واقعی یہ اتنا بڑا ایک کارنامہ کیا ہے پیغمبر نے ہم اسے پیغمبر مال لیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہونا تھا اگر قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے او قل ابد یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی کہہ دے نگاہ ماری دیا کر دیتا یعنی قرآن کی آیات میں یہ اثر رکھتے ہم کہ جو بھی پڑھے اور اسپیسیفکلی اس وقت تو نبی اسلام کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ نبی اسلام اس قرآن کو پڑھتے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے زمین پھٹ جاتی اگر ہم اس کو بنا دیتے ایسا او بل مؤ یا قرآن پڑھنے سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے یہی چیزیں چاہیے نا آپ کو اور کیا چاہیے اشارہ کرو پہاڑ چلنا شروع کر دیں بلڈنگیں ادھر کی ادھر ہو جائیں زمین پھٹ جائے دشمنوں کی طرف دیکھ کے قرآن پڑھے اور دشمنوں کی پوری فوجیں جو ہیں زمین میں دھاس جائیں زمین پھٹ گئی تو ظاہر ہے فوج دھاس گئی لڑائی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں آج کے اس دور میں بھی اگر فور زمین میں داس جائے تو آپ جنگ جیت کے اور مردے کا لام کرنا شروع کرتے ہیں تو بھائی آپ کا تو بدترین مخالف بھی آپ کو پیغمبر مان لے گا تو کیا جیزس کرائسٹ کو پیغمبر مان لیا تھا یہودیوں نے وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے عزن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے عزن سے تو کیا اس وقت یہودیوں نے اسلام قبول کیا صرف بارہ ہواری تھے جیسے کرائسٹ کے جنہوں نے عیسا ابن مریم کو مانا باقیوں نے تو قتل کے فتوے جاری کر دیے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا سولی دے دیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر مردے بھی کلام کرنا شروع کر دیتے پھر بھی اینڈ رزلٹ یہ تھا بلاہ امر جمیعہ تب بھی سارا اختیار اللہ کے پاس ہونا تھا ان چیزوں نے ان کی ہدایت کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہ دینا چاہے اس میں کوئی جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن سے یہ مرزاد بھی ہو جائیں تب بھی اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا یہ نہیں اللہ بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اتنے دلائل دیکھ کر بھی حق قبول نہیں کرنا نا انہوں نے پھر بھی حق قبول نہیں کرنا تھا ہاں اگر زبردستی حق قبول کروانا ہو وہ بھی ان موزاد کے ذریعے نہیں ہونا تھا وہ پھر اللہ ہی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے تو زبردستی تو اس نے نہیں دینی تھی جی سیدھی سی جی بات ہے وہ تو اس کا فیصلہ ہے اللہ دینا جاہدوفینا لنحد وہ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی فرما دیا ان کا تحدی من احبب کا ولا کن اللہ یہ میں نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے نبی السلام کی کب خواہش تھی کہ آپ کا چچا ابولا کفر کی حالت میں مرتا لیکن دعوت دی ہاں زبردستی اگر ہدایت نبی السلام دے سکتے ہوتے تو یقیناً دے دیتے اور اگر نبی الاسلام کی اس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے احترام کر کے زبردستی ابولاب کو ہدایت دینی ہوتی تو یقیناً مل جاتی لیکن نہیں اللہ کے ساتھ تو کسی کی رشتہ داری نہیں نبی کا تو رشتہ دار ہے اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں اب یہ بہت سینسٹو ایشو ہے اس لیے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اللہ تہ منا علی الاسلام ومن تہ منا فتب فہآل ایمان بنا لا تجے علو بنا بدا ادہ رحم آمین تو اللہ تعالف ہمارا پھر بھی مرزاد دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا اگر یہ ان کے ہاتھوں میں مرزاد بھی آ جاتے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلتے زمین پھٹ جاتی یا مردے نکل کے باتیں کرنا شروع کرتے تھے افلم اصل آ منو اللہ <يشاء الله> کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ اگر اللہ تعالی زبردستی کرنا چاہتا لہدن نہ سا تو پھر ساری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی کو کرنا چاہتا ہے نہیں اگر اللہ تعالی زبردستی ہدایت دینا چاہتا نا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کائنات تو اللہ نے بنائی تھی مخلوق تو اللہ کی تھی اور پیچھے شیطان کے چل پڑی تو الٹیمیٹلی شیطانی طاقت جیت گئی رحمانی طاقت ہار گئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے ازمائش کی دنیا بنائی ہے اگر میں نے زبردستی ہدایت دینا ہوتی تو ایک شیتان کیا اربو شیطان بھی ہوتے کسی کو گبراہی کی طرح مائل نہ کر سکتے جس طرح اللہ تعالی پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے ہر انسان کی کر لیتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ طے پا چکا ہے کہ جنت اس شخص کو ملنی ہے جس نے یہ جنت ارن کرنی ہے اس کے لیے ایفٹ پٹ کرنی ہے وقت کے پیغمبر کی دعوت پہ لبائی کہنا ہے. اے اہل ایمان کیا تمہارے علم میں یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ ہدایت دے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا ولا یزار الدین کفرو تی بم بھیما اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ انہیں آئے دن کوئی نہ کوئی عذاب ملتا رہے گا تکلیف ملتی جائے گی بھی ما سنا انہیں تکلیف پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کے بدلے میں او تحل قریب مندارم یا انہیں کوئی مصیبت ان کے گھروں میں حتیٰ وعد اللہ یا عطیہ اللہ تک کہ وہ پھر آخری وعدہ اللہ کا سچا آ جائے گا انبیاء کے انکار کرنے پہ دنیا کا عذاب یا ان پہ موت کی شکل میں آخرت کا عذاب اسٹارٹ ہو جائے گا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ <الْمِعَاد> بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ وعدہ اللہ نے کس نے کیا ہوا مسلمانوں سے بھی اور کافروں سے بھی مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیف کاٹو گے نا اگر تم نے میرے پیغمبر کی اتباع کی تو ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی آخرت میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیڈ لک ہوگی بھی تمہارے ساتھ یہ بیڈ لک دنیا میں دنیا میں بیڈ لک ہوگی کیونکہ وہ یہ قانون جو ہے نا دنیا کے وہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے اوپر رکھے ہوئے وہ بیڈ لک اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے کسی سے لے کے کسی کو دے کے وہ اللہ کا فیصلہ ہے ولا نب ڈو کم بشیم من الخوفی ول جوڑی و من الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ ضرور آزمائیں گے بھوک سے اور خوف سے اور جان اور مال میں اور پھلوں میں نقصان سے پھر دیکھیں گے کس کا ایٹیچیوڈ اہل ایمان والا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہی کہ ان اللہ ہی وہ انا ال شک ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس تکلیف نے بھی ختم ہی ہو جانا ہے ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو اس دن تو تکلیف ختم ہو جائے گی نا کینسر کے مریض کے اوپر تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک وہ زندہ ہے موت اس کے لیے تکلیف کے خاتمے کا سبب ہے اور راحت کا آغاز ہے اگر اس نے اللہ کو رسپانس کیا ہے دنیا میں ورنہ اگلا لمحہ تو اس سے بھی برا آنے والا ہے باللہ تعالی تو اللہ ترف مارا ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے یعنی اہل ایمان سے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کریں گے اور جہنمیوں کو جو دھمکیاں لگائی تھی وہ بھی پوری ہوں گی والدیا رسولی من قبلک اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تمسخر کیا گیا ان کے ساتھ فعم لئی تو لذین تو ہم نے پھر کافروں کو پہلے تو ڈھیل دی اخذ تو ہم پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا فکی فقان تو پھر کیسا ہوا میرا پکڑنا تو نبیل استام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین کو اگر ڈھیل مل رہی ہے نا تو ایک دن آئے گا ہم انہیں پکڑیں گے اور پھر پکڑا ہے بدر کے اندر پکڑا ہے اس کے بعد عہد میں بھی پکڑا وہ تو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے شکست آ گئی شروع میں تو وہ بھاگیہ تھے اور خندک میں بھی پکڑا اون میں بھی پکڑا اور بعد میں رومنز اور پرشین کو بھی پکڑا اللہ تعالیٰ نے تو کیسا ہوا میرا پکڑنا جو اگلی امتوں کے کیس میں ہوتا رہا آپ کے کی کیس میں بھی ہوگا افمن ہوا قو نفس کیا وہ خدا جو ہر جان کے اوپر نگہبانی کیے ہوئے ہے باغ کا ثبت جو ان لوگوں کے امال ہیں ان کو دیکھنے والا ہے ان پہ نگہبانی کر رہا ہے وجہ اللہ شور اس اللہ کے لیے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے اور شریکوں سے ٹھہرائے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے یا اگر پیغمبروں کو بھی شریک ٹھہرایا ہوا ہے تو وہ پیغمبر ہیں جنہیں موت آ جانی ہے جو روٹی کھانے کے بھی محتاج ہے اپنی ہر ہر نعمت کے معاملے میں وہ اپنے رب کے محتاج ہے اللہ ہی نگہ ہے سب کے اوپر تو ایسی ہستیوں کو اللہ کے مقابلے کے اوپر ٹھرا لیے ام مو ہم. ان کے نام لے کے ذرا اے نبی ان کو کہو کہ پکارو ان کو وہ تمہارا کوئی نفع نقصان والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے ام تو نب بھی اون ہالا مفل کیا تم اللہ کو اس چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہو جو اس کے علم میں تو نہیں ہے زمین میں سورہ یوروس میں ہے کہ اللہ کو تم وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمان میں بھی نہیں ہے کہ اس نے اپنا کوئی نائب بنایا ہو اچھا یہ گفتگو کرنے کا انداز لٹریچر کا ہے یہی بات ہم کر دیں نا تو کہتے ہیں یہ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا علم ہی نہیں ہے یہ اور بات ہی ٹر پہن دے رہے بھائی بات سمجھانے کے لیے بیان کرنا پڑتا ہے یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علم میں نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس علم نہیں ہے مراد یہ کہ کائنات تو اللہ نے بنائی ہے اسے تو پوری کائنات کا علم ہے جو تم بات کر رہے ہو وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے تو سمجھو بات ہے ہی نہیں ہے ہوتی تو اللہ کو تو پتا ہوتی لیکن اللہ نے اس بات کو اس انداز میں نہیں کیا لٹریچر میں بات اسی طریقے سے ہوتی ہے یہی بات جو ہم نے کی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو برلوی مختب کی علماء نے میرے اوپر کلپ بنایا کہ جینی صاحب مشرک ہو گئے دو خدا مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک کتابوں کا خدا ہے ایک بابوں کا خدا ہے تو انہوں نے تو اللہ کے اوپر بھی شرک کا فتوا لگانا تھا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علم ہی نہیں ہے تو ایک تعویل ہوتی ہے اس بات کی جو لٹریچر میں بات کی جاتی ہے کہ خدا سب کا ایک ہے لیکن ایک وہ خدا ہے جس کا تعارف کتابوں کے ذریعے ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو تمہارے بابو نے کروایا اگرچہ وہ بھی اپنے زوم میں اسی خدا کے ماننے والے تھے لیکن وہ کوالٹیز بیان نہیں کی ہیں جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وس کل کرتا ہوں ام من القول یا یوں ہی وہ یاوا گوئی کے اندر مصروف ہے یہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے بیٹیاں شریک ٹھہرا لی ہیں بتوں کو فرشتوں کی یعنی ایک شبی بنا کے انہیں دیویاں ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے اس سارے کے سارے بکواسیات ہیں بل زی الدین کفر مکرو بلکہ کافروں کے لیے ان کا جو یہ مکر ہے ان کی گمراہی اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے ظاہر ان کی ازمائش کے لیے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ خود سے چھوڑا ہے وسدو اینڈ اس اور وہ اب حق کے راستے سے روک دیے گئے ہیں حق کے راستے سے روک دیے گئے اچھا اس طرح کی آیات جب آتی ہیں نا تو عباسی دور کے اندر دو فرقے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے جب مسلمانوں نے اسپین فتح کیا تو ظاہر ہے یورپ میں تو ہر چیز جو ہے فلسفے کی بنیاد کے اوپر چل رہی تھی اسلام کو پہلی دفعہ فلسفے کے ساتھ میچ کھیلنا پڑا تو پھر وہ ساری باتیں جو فلسفیانہ گفتگو وہ کرتے تھے یونان سے جو انہوں نے مستار لیا ہوا تھا جس کی ماڈرن فارم اب سائنس ہے سائنس تو خیر بہت اچھی فارم میں کم از کم ہم ان چیزوں کو ویریفائی تو کر سکتے ہیں اور سائنس تو یہ بھی مانتی ہے کہ ہم صرف فزیکل فنامنا سے ڈیل کرتے ہیں جو میٹا فزکس ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے جو یہ اللہ تعالی کے غیبی پردے ہیں جو ڈیوائن چیزیں اس کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کرتے تو اس زمانے میں جب ہارون الرشید کے دور کے اندر مامون الرشید کے دور کے اندر فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو مسلمانوں میں بھی وہ ساری بحثیں آنا شروع ہوگی عقل کی بنیاد کے اوپر کہ جی اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہم گناہ بھی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے جو ہم اچھائی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے تو ایک سٹرکٹ عقیدہ پیدا ہو گیا لوگوں کے ہاں وہ تھے جبریہ جو کہتے تھے یہ ہم پہ جبر کیا گیا اور ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے ہم چاہیں بھی تو نیک نہیں مان سکتے اپنے اختیار سے وہ پھر اس قسم کی آیات سے نا اپنے عقیدے کو پکڑتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ ہے دیکھو ان کو حق کے راستے سے روک دیا گیا باقی ساری آیات وہ چھوڑ دیتے تھے ولدین جہدینا دینسب النا ان آیات کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے والوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جن لوگوں نے حق سے انعد کیا ہوتا ہے تو اس حق سے عناد کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مورے لگاتا ہے پہلے نہیں لگاتا وہ اوور لک ہو جاتی تھی چیز اچھا دوسری ایکسٹریم پہ پھر ان کے مقابلے پہ آگے قدریا جن کا موقف تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے ہم قدرت رکھتے ہیں اپنی ہر چیز کے اوپر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے تو ایسا بھی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے گمراہی کے سبب اس کے اوپر مور لگا دے پھر تو پیغمبر بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے جبریا جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا گنا کا نیکی کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہمیں اختیاری کو نہیں دیا گیا یہ تو بالکل نان سینس بات ہے رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ تو دھڑام سے گر پڑے گا پھر پیغمبر دنیا میں کیوں آئے تھے اگر اختیار ہی کوئی نہیں ہے اور دوسری طرف جو قدریات ہے جو کہتے تھے ہر چیز کی قدرت ہمارے پاس ہے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے انسان اپنا مقدر خود بناتا ہے تو پھر ہم نے تو دیکھا ہے کتنے کامیاب لوگ بظاہر دنیا میں ناکام ہو گئے اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے کوئی آزمائش رکھی ہوئی تھی انسان اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے آپ اس سے بڑی کیا مثال پیش کریں گے کہ نبی الاسلام سے اللہ تعالی نے غزوہ عہد سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو فتح ملے گی لیکن غزوہ عہد کا انجام جو ہے مسلمانوں کی شکست پہ ہوا ہے اب مسلمانوں میں بس, بس پیدا ہو کہ یہ کیا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے ساٹھ آجاد نازل کی آل عمران میں غزوہ عہد کی کمنٹری پہ کہ وہی فتح تو دے دی تھی یہ سب بھاگ گئے تھے لیکن تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی پینتیس لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ چیل کوے بھی ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں صرف پندرہ مندر رہ گئے پینتیس نے چھوڑ دیا خالد بن مرید کافروں کی طرف سے آئے تھے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا ستر سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے کوئی مدینے میں گھر نہیں بچا تھا جس کے اندر کوئی میت نہ ہو خود حضور کے چار شہید ہو گئے آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی اس لیول تک ہوا تو پھر اللہ سے نازر کیا کہ نہیں اللہ بھی درست ہے اور یہ جو کچھ ہوا یہ تمہارے امال کے سبب ہوا لوگوں کو تو وزدا آیا تھا کہ بھائی اللہ کا وعدہ کدھر کی کیا تو اللہ نے کہا وعدہ تو تھا جب تم کافروں کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور اپنے نبی کی نافرمانی کی تو دیکھو یہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا تو چیزوں کو ٹوٹلٹی میں دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا کہ اب وہ روک دیے گئے حق کے راستے سے کیونکہ انہوں نے حق سے انعت کیا اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے فمال تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اللہ فی من حدیت آمین اللہ محدین سروت المستقیم انعمت علیہم محبوب یا علیہ لہم فی الحیات دنیا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اشق جبکہ آخرت کا عذاب تو انتہائی سخت ہونے والا ہے وما لهم من من واق اور انہیں اللہ تعالی کی گرفت سے پھر کوئی بچا نہیں سکے پناہ گاز ظاہر اللہ ہی ہے دنیا میں تو پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں اچھا دنیا میں بھی آپ کی کوئی تکلیف شیئر نہیں کر سکتا ہاں جو بندہ فورتھ سٹیج کی, کی کینسر کی تکلیف سے گزر ہے نا اس کی بیوی بچے ماں باپ سرانے بیٹھ کے تیمارداری داری تو کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے کہ دو گھنٹے کے لیے اس کی بیوی تکلیف کاٹے گی اس کی طرف سے اور وہ ریلیکس رہے گا اگلے دو گھنٹے اس کے ابا جان اور اس سے اگلے دو گھنٹے اس کا بیسٹ فرینڈ کیا ہوتا ہے ایسے دنیا میں بھی نہیں ایسے ہوتا تکلیف وہ اکیلا کاٹ رہا ہوتا ہے حالانکہ اتنے ہم درد موجود ہے اور آخرت میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان گا کہ مجھ سے میری بیوی بچے ماں باپ سب کچھ لے لیا جائے بس مجھے چھوڑ دیا جائے تو یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے جی جس نے قرآن نہیں پڑھا با موجے مارے دنیا میں موجے مارے جس نے قرآن پڑھ لیا بھائی وہ جب تک نام مال اس کے دائیں ہاتھ میں نہیں آتا نا نہ، وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا اسی کو نبی الاسلام نے فرمایا صحیح مسلم حدیث ہے دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے اللہ نار اتنی ڈاڈیاں گلا کرنے تو بات اب جنتیوں کا ذکر بھی شروع ہو رہا ہے یہی قرآن ہے جو بیلنس کرتا ہے جہنمیوں کا ذکر کیا تو ساتھ اب اہل جنت کا بھی ذکر مسل الجنت التی وہ عید اس جنت کی کیفیت اس کی مثال جس کا وعدہ اہل تقوا کے ساتھ کیا گیا ہے تجری من تحتیل انہار ایسی ہے کہ اس کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی اچھا یہ مثال ہمیشہ کیوں آتی ہے دنیا میں بھی آپ اس سین کو بڑا انجوائے کرتے ہیں جو لوگ بھی سیاحت کے عادی ہیں ان سے پوچھیں کہ سب سے بہترین منظر جو آپ پہاڑوں میں جا کے دیکھتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ندیاں رواں ہیں ایون باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ یہ والا آپ کو منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پانی بھی آپ دیکھیں اور سبزہ بھی دیکھیں انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے وہ اسے انجوائے کرتا ہے اور آخرت کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا دنیا میں تو اللہ نے اس کی ایک جھلک دکھائی ہوئی ہے آپ صرف دنیا میں جو ٹاپ کی دس بارہ آبشارے ہیں واٹر فالس ان کی ذرا ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ لیں آج کل تو اللہ کے فضل سے آپ گھر بیٹھ کے مفت دنیا کی ہر جگہ کی سیر کر سکتے ہیں اور ویسی سیر کے جو وہاں پہ موجود لوگ بھی نہیں کر رہے کیونکہ وہاں ان کو مچھر بھی کاٹ رہے ہیں ان کو موسم کی سختیوں سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے خرچہ بھی ہو رہا ہے اور یا آپ آرام سے اپنے صاف ستھرے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یا سردیوں میں رضائی میں بیٹھ کے ساتھ دودھ پتی کا مگ رکھ کے آپ جو ہے وہ وکٹوریا واٹر فال دیکھیں انجوائے کریں دنیا ہی کوئی جگہ دیکھنی آپ دیکھیں وہ لوگ کتنے کتنے ہفتوں کا سفر کر کے اس کے ٹاپ پہ, پہ, پہ پہنچتے ہیں آپ کے ساتھ نکی کرتے ہیں ہر جگہ وہ ویڈیو بناتے جاتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دھندلا سا تصور رکھا ہے اس جنت کا ان ساری نظاروں کے اندر تاکہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے نا جنت کی اہل تکوا کے لیے وہ ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی دائم اللہ اکبر اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا آپ جو پھل توڑیں گے دوبارہ سے اگائے گا کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے موت زبا ہو چکی ہے آپ پھل توڑے اور کھا لیں تو وہ اس ٹینی کے اس پورشن پہ جو ایک انگور کا دانا تھا اسے تو موت آ گئی نا لیکن نہیں آئے گی دوبارہ ہو جائے گا آپ نے کھا بھی لیا اور وہ اپنی جگہ پہ اگ گیا کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے وزی اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلے گا تل کا رق بلین تک اور یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرنے والے ایک انجام ان کا تھا جو رب کا ڈینائل کرنے والے ہیں ایک اہل ایمان کا رق بل کا فرینار اور جو ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کا وہ ہے آگ اللہ عجرامار اللہ جنت الفردس میں صدیقین اوشہد وسین صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب بھی نماز میں بھی قرآن کی قرآد کرتے تھے نا تو جب جہنم کی آیات آتی تھی تو آپ نماز کی حالت میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے اللہ آتئین کتاب وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب اتا فرمائی یفرحون ابیبا ان ضیر ان میں سے جو اچھی نیچر رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ خوش ہیں اس قرآن کے اوپر جو آپ کی طرف نازل ہوا یہاں وہ اہل کتاب مراد ہیں میجورٹی تو زیر وہ کرسچنز میں تھے کہ جو پیغمبر آخر جماعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے ان کی نشانیوں سے ودیوں میں اکا دکا لوگ تھے عبداللہ ابن سلام جیسے تو اللہ تعالی بار وہ تو خوش ہو رہے ہیں وامن الحزاب لیکن ساتھ ہی ان گروہوں میں ایسے لوگ بھی ہیں وامن الحزاب اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں میں یوں کے کہ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں آپ کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اے نبی آپ فرما دے کہ مجھے تو صرف یہی حکم ہوا ہے ان کہ میں عبادت کروں اللہ کی ولا اشرک بھی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤں الیہی ادعو اسی کی جانب میں بلاتا ہوں و ہی معاب اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے یہ وہی بنیادی دعوت ہے و لقد بعثنا فی کل امت رسولہ نبود تاود ہم نے ہر پیغمبر میں ایک ہی بنیادی دعوت تھی جو ان کی امت کے لیے ہر پیغمبر کے ذریعے بھیجی کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی اور عبادت سے صرف پوسچرز نہیں ہیں حقوق اللہ حقوق العباد ٹوٹل اوبیڈینس اور تاغت کی نفی کرنی ہے اللہ کے مقابل جو بھی ہستیاں ہیں ان کی نفی کرنی ہے جو اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کی تو عزت ہے لیکن اس میں بھی جو اللہ کی پارٹی کے لوگوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اس میں آپ نے ان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کے لیے ڈونیٹی کلیم نہیں کرنے جس طرح جیسس کرائسٹ ہے اب وہ اللہ کی پارٹی کے ہیں لیکن مخالفین نے ان کے اوپر شرک کھڑا کیا ہوا ہے تو جیزس کرائسٹ کی ہم عزت کریں گے لیکن عقائد کی نفی کریں گے وہ کدالی کا انزل نہ اور اسی طریقے سے ہم نے اتارا ہے اسے فیصلہ کن عربی زبان میں قرآن کو والا احواہ جم تو اے نبی اگر آپ نے بھی پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم قرآن کی شکل میں آ چکا ہے مَا لَكَ من اللہ یوں مِنْ والا واق تو پھر آپ کے لیے بھی اللہ کے سوا نہ تو کوئی پشپ پنا ہوگا اور نہ کوئی حفاظت کرنے والا اب یہ سنگولر کے سیگے سے نبی الاسلام کو خطاب ہے یقیناً آپ تو اللہ کی حفاظت میں ہیں لیکن پوری امت کو اس کے ذریعے خطاب ہے البتہ اس کا ایک پہلو ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی یہ بھی میسج دے رہا ہے کہ اگر پیغمبر کے ساتھ میں اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ اگر کافروں کی خواہشات کی پیروی کے پیچھے چلے گا کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا ناود باللہ اور وہی سے تھوڑا سا بھی ڈیویٹ کرے گا تو پھر پیغمبر کا پشپنا بھی کوئی نہیں ہوگا سورب بن اسرائیل میں تو اس سے سخت آیات آئی ہیں کہ نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وہی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف کی اور قریب تھا کہ آپ بھی کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے ہیں اپنی شرافت کی وجہ سے آپ کا ذاتی مفاد تو کوئی نہیں تھا اور اگر ایسا ہوتا اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے یہ ہم نے حفاظت کی ہے اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا پھر ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا اس میں میسج یہ تھا کہ اگر میں پیغمبروں سے ہی بات کر رہا ہوں تو باپ کوئی نہیں جو کہہ رہے نہیں ہم نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک اپنے سارے مرید نہیں ساتھ لے جائیں گے ویسے بڑے ہوشیار نے صحیح کیا انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا ورنہ بابے پہلے ہی مک جانے اور جو ہوا بھی اس کو بھی انہوں نے پڑھنے نہیں دیا کہ دی ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تو کیتا کیوں جے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گورا تو ڈائریکٹ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے اور مسلمان کہہ رہے تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا اندازہ کرو کا مسلمان ہو رہا ہے ڈائریکٹ پڑھ کے اور مسلمان کی زبان میں بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا ساتھ آشیا پڑھنا تاکہ جو کچھ پڑھے نا بالکل اس کے الٹ رزلٹ نکال کے تو قرآن میں سے کچھ بھی نہ ملے اینڈ پہ وہ کچھ رہ جائے جو کچھ اس کے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ أرسلنا رسولم من قبلک اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے ہیں اور جالنا لہم ازوا ان کے لیے بھی ہم نے بیویاں اور ان کی اولاد رکھی تھی یعنی رسول جو ہے وہ کوئی سپر نیچرل قسم کا انسان نہیں ہوتا کہ وہ نہ شادی کرے نہ اس کے بچے ہوں اور وہ کھانا کھانے سے بھی آزاد ہو جیسا سورہ فرقان میں آئے گی ایک ایسا رسول ہے بازاروں میں چلتا ہے نے شادی بھی کی ہوئی بھی ہے بھائی وہ امت کے لیے رول ماڈل ہوتے ہی اس لیے کہ وہ نارمل انسان ہوتے ہیں مرتبہ بے شک ان کا آلہ ہے لیکن ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ وہ بھی عام انسان ہے انہیں بھی جب زخم لگتا ہے تو ان کا بھی خون نکلتا ہے انہیں بھی جب تکلیف آتی ہے ان کے بھی آنسو نکلتے ہیں ان کے وہی ایسا ساتھ ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے ہیں اسی لیے وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تو ان کے لیے ہم نے ان کی بیویاں بنائی تھی ان کے بچے تھے مانے رسول ان اور کسی رسول کے لیے ایسا ہو نہیں سکتا این یاتیا بھی آیا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا دے جو ہمارے نبی سے تم ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ سورہ بنے اسرائیل کے اندر نو موجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ آسمان پہ چڑھے ہمارے سامنے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سامنے کتاب لے کے آپ ہمارے سامنے نہ نازل ہوں۔ یا آپ کا کوئی باغ ہو اس میں آپ نہرے روان کر دیں یا کوئی گھر ہو سونے کا یعنی کہ اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا یار ان ظالموں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا کافروں نے تو ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ اے نبی اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا کر کے دکھائیں تو پھر مانیں گے تو نبی کو تو یہ موڑا نہیں دیا گیا بعد والوں کو کہاں سے مل گیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی رسول کے لیے آپ سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ خود سے کو مرزا لا کے دکھاتا اللہ بدن اللہ سوائے اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں اذن کرے تو یقیناً حضرت عیسیٰ نے مریم نے مردوں کو زندہ کیا ہمارے نبی الاسلام سبھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایسے مرزاد کروائے لیکن وہ اللہ کی مرضی سے دیکلی کتاب ہر موت کے لیے میاد کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے بیسکلی اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی چاہے گا تو مرزا دکھا دے گا اللہ تعالی نہیں چاہے گا تو مرزا نہیں دکھائے گا یہ قرآن ہی آپ کا مورزا ہے اب ان کے لیے فائنل فیصلہ کیا ہونا ہے وہ اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں طے کیا ہے وہ جب وقت پورا ہوگا تبھی ان پہ عذاب کا وہ کوڑا آئے گا کیونکہ کافر کہتے تھے کہ بھی تیرہ سال ہو گئے مکی دور میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے جس میں یہ دھمکیاں کہ جب کبھی بھی پیغمبروں کا انکار کیا قوموں نے ان پہ بڑے دن کا عذاب آ گیا تو اگر تم واقعی سچے پیغمبر ہو تو تیرہ سال میں کوئی عذاب ہمارے اوپر لے آتے نا تو یہ مکی صورت ہے نبی الاسلام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آئے گا عذاب لیکن یہ آپ کی مرضی سے نہیں آئے گا کوئی نشانی آنی ہے تو وہ آپ کی مرضی سے نہیں آنی کوئی موڑزا آنا ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں آنا وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کب اسے ظاہر کرے گا یم اللہ یش بت <وَيُثْبِت> اللہ تعالی جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے یعنی اپنی تقدیر کے جو اس کے فیصلے ہیں نا اس میں بھی وہ انٹروین کر سکتا ہے اور وہ انٹروین کرنا بھی اس کی الٹیمیٹ تقدیر میں ڈوئے محفوظ میں لکھا ہوتا ہے جسرا بخاری مسلم حدیث ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے اور اس کی عمر دراز کر دے وہ اپنے رشتہ داروں سے سلا رحمی کرے اب مجھے بتائے عمر تو بڑھ ہی نہیں سکتی رزق تو بڑھ ہی نہیں سکتا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے احادیث میں آیا کہ ہر بندے کے لیے اللہ نے فکس کیا پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جو رشتہ داروں سے سلا رحمی کرے گا اس کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا اور رزق میں صرف دولت نہیں آتی اچھی صحت بھی آتی ہے آسائشیں بھی آتی ہیں ہر چیز آتی ہے اور عمر بھی بڑھا دی جائے گی عمر تو فکس ہے تو بھائی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سلا رحمی کرے گا اس کے بدلے میں میں اس کے ساتھ یوں یوں کروں گا اور وہی چیز ہے کہ پہلے تو لکھا ہوا ہے تقدیر میں بعد میں اللہ تعالی نے اس کی تقدیر کو بدل دیا اور یہ بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ یوں کرے گا مجھ سے دعا کرے گا یا یہ والے معاملات کرے گا تو میں اس کی مٹا کے نئی تقدیر لکھ دوں گا اچھا میں ایک دفعہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے یہی چیز ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے تقدیر کے معاملات میں اتنا محکم نظریہ رکھتا ہے تو پھر یہ تقدیر کیوں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے تو انہوں بڑی زبردست بات کی تقدیر بدل کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تقدیر کا بھی پابند نہیں ہوں چاہوں تو اسے بھی بدل سکتا ہوں اللہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے تو وہ ڈیفنیشن کرتے تھے ایکسپشن ان ڈیسٹنی نون ایز دعا صدقہ تقدیر میں استثنا کا نام دعا اور صدقہ ہے تقدیر میں فیصلہ ہو چکے ہے لیکن دعا سے صدقے سے فیصلہ بدل جائے گا یہ استثنا ہے اور یہ مومن کا ہتھیار ہے دیکھیں ذرا صاب القاف کو ایک دعائی کی ہے اور ابانا آتی نا من لدن کا رحما ون امرینا رشتا اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے اس امر میں کو کامیابی کی راہ نکال دے وہ او یار انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا یہ تو شاید کسی پیغمبر نے بھی نہ سوچا ہو کبھی کہ اللہ تعالی کسی پیغمبر کے لیے نہیں کسی صحابی کے لیے نہیں تابعین یا تب تابعین کیونکہ عی ابن مریم کے ایک سو پچیس سال بعد یہ ہے ساب القاف ہیں ان کے لیے اتنا بڑا مورزہ کرے گا جو کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوا ہوا تھا اسلام بھی سو سال سوئے رہے ہیں ان کو اللہ نے تین سو سال تک سنایا دعا کی ہے انہوں نے اس وقت سوچا بھی ہوگا کہ یار آنے والی تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا اچھا جب یہ میں نے دعا ان کی پڑھی اور ساب الکاف والی فلم دیکھی وہ ایران والی میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کو ہتھیار بنایا میں نے کہا جی مجھے وہ اس میں اعظم مل گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے گا یہی دعا ہے ہماری کامیابی کا راز یہی دعا ہے ربا نا آتی نا بن لدھن کا رحمہ بن امرینا رشد اور اسی کا ورژن ہے جو نبی الاسلام نے آپ کو تعلیم کیا ہے لاہتا اللہ بلّا نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے جب آپ اپنا آپ اس کے سپوت کر دیتے ہیں تو پھر سرکار آپ نے تو اس کی بنا طلب کی ہے کہ جس کے خزانے میں نہ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے مجبوری تو ہے ہی نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ کوئی فیصلہ کرے کوئی آزمائش کے طور پہ وہ الگ بات ادروائز اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے سے تو اللہ تعلق فرماتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تقدیر میں وائند ام کتاب اور اس کے پاس تو اصل کتاب اس کے پاس ہے ام کتاب لوہے محفوظ ہے ام کتاب کتابوں کی ماں کتابوں کی جڑ یہ وہ ہے جس سے قرآن بھی نازل ہوا تورات بھی نازل ہوئی صحائب نازل ہوئے وہ اللہ کی بڑی ہارڈسٹ وہ ہے ام الک کتاب و اما نورین کبا نہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ وعدے والی چیز کہ انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے آپ کی زندگی میں او نہ یا ہم آپ کو موت دے دیں اور آپ کی موت کے بعد عذاب آئے یہ دونوں باتیں اللہ نے پوری کر دی مشرقین عرب کا عذاب تو نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں دیکھا لیکن رومن اور پرشین امپائر جن کو آپ نے خط لکھے تھے انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ان کا عذاب صحابہ رام نے اپنے دور میں دیکھا قادسیہ اور ہرمو کے اندر وہ حضور دیکھ نہیں سکے لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہا تھا ہم عذاب کا حصہ آپ کی زندگی میں آپ کو بعض دکھا دے یا آپ کو موت دے دے فا کل بلاگ تو یہ آپ کے ذمے ہے بات کو پہنچا دینا وہ علئی حساب اور ہمارے ذمہ ہے حساب لینا آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے ان کا حساب کتاب ہم نے خود کر لینا ہے. اولم یار اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین ان کے لیے گھٹاتے جا رہے ہیں اور زمین ان کے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے اس کو بال لوگوں نے وہ سائنٹفک اس چکر میں ڈالا بیسیکلی چلے وہ تو ایک دور کی ایک تویل ہو سکتی ہے لیکن اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ مشرقین عرب کے لیے آہستہ آہستہ زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے کئی قبائل کے ساتھ نبی اسلام کے پھر معاہدے بھی ہو گئے آہستہ آہستہ کرتے کرتے نبی اسلام کے لیے زمین اسٹیبل گی اور آپ کو تو آلٹرنیٹو بیس بھی مدینہ شریف کی شکل میں مل گیا باقی مشرقین عرب کے لیے پھر کوئی جائے پناہ نہیں رہی لیکن ایک نہیں ایک دن کے اندر نہیں آہستہ آہستہ اور اس کا آغاز ہو چکا ہے این تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم ان کے لیے زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں ہر طرف سے وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے لا و عقیب حکمی تو اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا وہ ہوا سری حساب اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اچھا ہمیں دور لگ رہا ہوتا ہے اللہ کے لیے تو کوئی دور نہیں ہے نا اللہ تو آنے واحد میں جنتیوں کا جنت میں جانا بھی دیکھ رہا ہے اور آدم الاسلام کی بدائش بھی دیکھ رہا ہے اس کا دنیا میں آپ تھوڑا سا نظارہ کر سکتے ہیں جب آپ جہاز میں اڑ رہے ہوتے ہیں نا دنیا میں تو آپ ایک کلومیٹر میٹر کلومیٹر دور تک دیکھتے ہیں لیکن جب جہاز میں کوئی انسان اڑ رہا ہوتا ہے نا آٹھ دس کلومیٹر دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالی کے لیے تو آنے واحد میں آدم السلام کی بجائے سے لے کے قیامت قائم ہونے کے بعد جنتیوں کا جنت میں جانا جہنمیوں کا جہنم میں جانا اس کے سامنے ایک لائن میں تو لہذا پھر جب اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا نا کہ میں جلد حساب لینے والوں ہم سمجھتے ہیں جلد حساب ابھی کیا نہیں کب ہے تو ہمارے اعتبار سے تو لمبا ہے اللہ کے اعتبار سے کوئی لمبا نہیں ہے اور دنیا میں جب کوئی شخص مر گیا اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا وقت مکر اللہ من امن اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری کی تھی وہ بھی تدبیریں کرتے رہے فل اللہ مکر بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے سارے کے سارا مکر چاہے وہ مکر کر رہے ہو یا اللہ کی خفیہ تدبیر ہو اختیار سارا اللہ کے پاس ہے یعلم ما تکسب کلو نفس وہ جانتا ہے ہر جان کے بارے میں جو وہ کما رہی ہے دنیا میں جو بھی نیکمال کوئی کر رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے اور برے عمال میں الكفار لمن عقب الدار اور ان قریب یہ کافر جان لیں گے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں آخرت کا جنت کا ٹھکانہ کس کے لیے دنیا میں وہ مسلمانوں کو یہ بھی دیتے تھے نا کہ تم اتنے بھی غریب ہو اگے بھی غریب ہی رہنا ہے اب نبی اسلام تو دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بات شرک کرنے لگو لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا اور تم بھی دباؤ برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہم ان جملوں کو بڑا ہلکا جانتے ہیں آپ ذرا ان عربیوں کو دیکھیں ان کے لیے اتنی بڑی پروفیسی تھی کہ کوئی شخص یہ پریڈکٹ کر دے کہ جیلم کی ٹیم نے اگلا جو ہے نا ولڈ کپ جیت لینا فٹ بال کا وہ تو سب کانٹیننٹ کی کوئی ٹیم نہیں ولڈ کپ جیتی بھی نظر آ رہی ان کے لیے اتنی بڑی پروفیسی تھی کیوں بھوکے ننگے لوگ ان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے اور دیکھیں آج تک کھلے ہوئے اربیوں کی یاشی کا لیول دیکھیں گورے بھی مثالیں ان کی دیتے ہیں پرانے مرے ہوئے عربیوں کی نہیں آج کے عربیوں کی آج تک اس نبی کے نام کا کھا رہے ہیں یہ کیا یاشی کا لیول ہے آپ ذرا یاشیاں دیکھنا شروع کریں اپنے اپنے چارٹر آ ہیں اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بنوایا ہوا ہے اگر ان کا وہ روخ جو ہے وہ بیر جہاز کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہیں بیر کے اندر سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہیں اور باقی سارے معاملات پیسہ کھا رہے ہیں بتائیں انہوں نے کون سی کو دنیا میں انوینشن کی ہے کوئی ایک انوینشن بتا دیں انہوں نے کی ہو لیکن کھا رہے ہیں یہ نبی کے نام کے اوپر آج تک کھا رہے ہیں عیاشیوں میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں نبی صاحب نے صحیح کہا تھا مجھے خطرہ نہیں ہے کہ کافر و مشرق ہو جاؤ بھت پرستی نہیں آئی ادھر لیکن دنیا کے مال میں پھنس گئے ہاں قربے قیامت میں ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ واپس آئے گی بت پرستی وہ تو اس وقت کہ جب پوری دنیا میں پھر کفر ہوگا اور پھر قیامت قائم ہوگی یہ عیسیٰ نے مریم اور امامادی الاسلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو الٹیمیٹ پوری دنیا میں کفر پھیلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ایسے ہی مسلم حدیث ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کے ذکر کرنے والا موجود ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا میں قیامت قائم نہیں کرے گا قیامت صرف کافروں پہ قائم ہونی ہے وقول اللہ ددین اور یہ کافر کہتے ہیں لستا مرسلہ کہ تم تو رسول ہی نہیں ہے نا باللہ من رضیت بلّہ رب اب اسلام دین او اب محمد ان نبی رسول کفا بلاہ شہید ام بہینی و تو کو تو نبی ان سے فرما دو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان گواہ مجھے تو پتا نہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ گواہ ہے اس کے اوپر میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے امن عندو علم التاب اور گواہی کے طور پر وہ لوگ بھی کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا اہل کتاب جیوز اور کرسچن جو اہل حق ہیں جن کے پاس وہ کتاب موجود ہے اپنی الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں ان کے دلوں نے تو گواہی دے دی ہے چاہے وہ حق قبول کریں یا نہ کریں وہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں پھر کئی لوگوں نے حق قبول بھی کیا اور دیکھیں قرآن تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ جوس اور کرسچنز میں سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یعنی کرسچنز اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بڑی ریزن ہے کہ صرف مسلمان ہی ہیں جو جیز کرائسٹ کو مانتے ہیں اور دنیا کے کسی دین کے ماننے والے حضرت عیسیٰ اپنے مریم کو پیغمبر نہیں مانتے جوس تو انہیں گالیاں دیتے ہیں نعود باللہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ ان کے اندر کسی سین ہے روحبان ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور وہ نرم دل لوگ ہیں آج بھی ان کی نرمی آپ دیکھیں نرم دلی تو ہے ان کے اندر پوری دنیا کو بنا دی بھی ہے آپ کے ملکوں میں جن لوگوں کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگتا ہے آپ کے علماء بھی ان کو پروٹیکشن نہیں دیتے وہ لوگ دے دیتے اور اس چیز سے بالاتر تر ہو کے کہ آپ کا تعلق کس مذہب کے ساتھ ہے کس فرقے کے ساتھ ہے کس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہے تو یہ دل کی نرمی تو ہے ان کے اندر اچھا آج بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں نا یورپ میں امیرکا میں وہ 99.9% پوائنٹ نائن ہی ہیں جوز آج بھی اڑے ہوئے ہیں ان کا اپرت تکبر ہی نہیں جا رہا اور پھر اللہ تعالی نے ان کے اوپر وہ دوری علیہم مل مس وہ تو مسلط کر دی ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے میں تو آج کل یوٹیوب کے اوپر ان کے انٹرویوز بھی دیکھتا ہوں ان کے جو اسٹانچ قسم کے مذہبی لوگ ہیں ان کے ربی ہیں جس طرح آپ کے مولوی ہوتے ہیں ان کا آپ کانفیڈینس لیول دیکھے وہ بھی آسمانوں کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں ہم ہی ہم میں خدا کے ماننے والے تو ہم ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں دنیا میں ہم خدا کے ریپرزینٹیو ہیں ہم انبیاء اے کرام علیہ وسلم کی اولاد ہے میں کوئی شک نہیں ہے اور ان میں جو مسلم مزاح لوگ ہیں نا آج بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ کہ توحید جس کے اوپر تم بنیاد کی یہودیوں کا جو تر امتیاز ہے نا اس وقت دنیا میں اور جس کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ون گاڈ کے ماننے والے ہیں باقی لوگ شرک کر رہے ہیں اور ہیں شہ کو ہی کوئی نہیں وہ کہتے دیکھو ایک انسان کو وہ تو خیر اس انسان کو بھی آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں باللہ عیسیٰ ایسا ابن مریم کو کہتے ہیں دیکھو ایک انسان کو ان کی عقل ماری ہوئی ہے ایک انسان جو کھانے پینے کا محتاج ہے اس کو انہوں نے خدا بنا لیا خدا کا بیٹا اچھا وہ انٹرویو میں بڑا انجوائے کر رہا تھا اس اعتبار سے کہ یار یہ والی توحید ہوا جو قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہے لیکن ایک سٹیپ ان کو اور طے کروانا ہے اچھا جو ان میں مجھ سے مزاج ہے نا آپ ان کی داڑیاں دیکھیں بالکل سچی داڑیاں آپ کو لگے اہل دی ہاں اگر آپ کو نہ بتایا جائے نا تو وہ آپ کو اس طریقے سے سچی داڑھی نظر آئیں گے اچھا پھر ان سے وہ جب وہ پوچھتے ہیں نا بتاؤ کہ اس طرح کی توحید اور یہ جو خدا کا تصور ہے وہ کس میں وہ کہتے ہیں مسلم میں پھر وہ ایک بندہ انٹرویو کرتے پوچھا کہ یار تمہارا خدا اور مسلمانوں کا خدا ایک ہے ان کا ہاں وہی وہی اللہ جس کو مسلم اللہ کہتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے اچھا ایک کرسچن گیا وہاں انٹرویو کرتے ہوئے نا وہ مختلف سٹونچ قسم کے میں آپ کو بتاؤں یہودیوں کے اہل حدیث اور مسلمانوں کے اہل حدیثوں میں کتنا فرق ہے یہ میں انورٹڈ کاما میں سمجھانے کے لیے ان سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ زائنسٹ یہودیوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا مسلمانوں کے ساتھ ان کا مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے انہوں نے تو دنیا میں فساد مچایا ہوا اچھا اس معاملے میں اہل الز بھی یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں سے یہود سارا بہتر ہے لیکن اور پاس ٹور پہنتے ہیں لیکن آن گراؤنڈ اگر بات کریں آپ تو جو بندہ آپ کے نبی کو آخرت کو قرآن کو مانا ہوا ہے اگر اس کے اندر کہیں گمرائی موجود ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں تو جو اسٹرانچ لوگ ہیں نا وہ ہر جگہ اسی قسم کے اسٹرانچ لوگ ہیں اچھا وہ اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سال سال سے وہاں رہ رہے ہیں یہ بسلہ کھڑا ہوا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے گناوں کو دھونے کے لیے گریٹ بریٹن نے یورپ کے جو یہودی تھے نا انہیں لا کے فلسطین میں بات کر دیا فلسطین میں آلریڈی مسلمان یہودی اور عیسائی آباد تھے صدیوں سے وہ اپس میں رہتے تھے جس طرح انڈیا میں بھی ہندو اور مسلمان رہ رہے ہیں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا یہ مودی نے آگے سارا دنگا فساد کروایا وہاں پہ لوگ رہ, رہ رہے تھے اور وہاں قومیت ان کی پہلی تھی کہ فلسطینی ہے بعد میں مسلمان یہودی اور عیسائی ہیں ان سے کوئی تکلیف نہیں تھی تکلیف وہ کہتے ہیں یار یورپ سے لا کے نے بندے یہاں ہمارے اوپر چڑھا دیے ہیں بجائے ہے کہ یورپ میں انہیں کوئی الگ ملک دیتے ان کو پکڑ کے ہمارے اوپر چڑھا دیا اور ان کے اوپر احسان کر دو کہ جی مظلوم ہو اور تو اڑے ہوتے ہٹلر نے کیا اور ہولوکاسٹ ہوئی تو چلیں ہم بدلہ اتارتے ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کو ایک الگ ملک دیتے ہیں ملک دینا دے اپنا دے ملک دوسروں کے ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے تم لوگوں نے تو یہ مسئلہ ہے وہاں پہ لے جی سورت اور یہاں پہ مکمل ہوئی اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ ابراہیم اسٹارٹ کریں گے یہ بھی توحید کا شاہکار ہے سورت ابراہیم نام بھی پھر ابراہیم ہے عام بندے سے آپ پوچھے ہمارے مولویوں سے آپ پوچھے سوریہ ابراہیم وہ کہیں گے حضرت ابراہیم کی زلفیں کیسی تھی ان کی گفتگو کا سٹائل کیا تھا وہ اس طرف چل پڑتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ابراہیم کا مطلب یہ کہ بایوگرافی بیان ہوگی نہیں سوریہ ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی دعوت توحید کیا تھی تعارف اللہ ہی کا ہو رہا ہوتا ہے سورہ محمد عام جس بندے نے سورہ محمد نہیں پڑھی اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے سورہ محمد کے اندر سارا ذکر جنت کا ہے اور قتال کا ہے کیونکہ جان وہ شخص دیتا ہے کہ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے جنت میں جانا ہے اس کا دوسرا نام سورہ قتال ہے آم سے اگر پوچھے سورہ محمد میں کیا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اس میں ہوگا کہ نبی اسلام کہاں پیدا ہوئے ان کے ماں باپ کا کیا نام تھا بھائی یہ نہیں ڈسکس ہوا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ڈسکس ہوئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے یہ تلوار استعمال ہوگی کسی مظلوم کے اوپر نہیں چلے گی سورہ قتال ہے وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہمارے دلوں سے اسے محف کر دے یہ محف کا لفظ آج آیا ہے سورہ الرات رات میں یعنی مٹا دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا